أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم بِنَصْرِهِ مِنَ لَعَلَّكُمْ صدق اللہ آج ہمارا سبق انفال کی آیت نمبر 26 میں ہوگا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نسباق کو اپنے دربار میں قبول فرما کر ہم سے راضی ہو جائے سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ مُسْتَدْعَفْ کمزور کو کہتے ہیں تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ تَخَطَّفَ يَتَخَطَّفُوا اچک لینے کو کہتے ہیں کسی انسان کو پکڑ کر غائب کر دینے کو کہتے ہیں آج کل اسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کو پکڑ کے اس طرح غائب کر دیا جاتا ہے کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلتا ف آواہ کے معنی ہے پناہ دینا دکم عد کے معنے ہے کسی کی مدد کرنا ود کرو اد ان تم اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم تعداد میں تھوڑے تھے مستضعفون فل الارض اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے جہاں تم لوگ رہتے تھے وہاں تم کمزور خیال کیے جاتے تھے تخافون کم الناس اور تم لوگ ڈرا کرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں غائب نہ کر دے اچانک کوئی اٹھا کر نہ لے جائے ف پھر اللہ نے تم کو جگہ دی مکہ میں تم پریشان تھے مدینے میں اللہ نے تم کو جگہ دی وہ سوری اور اللہ نے تمہیں طاقت دی اپنی مدد کے ذریعے وہ رزق حکم بین طیبات اور اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو پاک چیزیں رزق میں دی اور اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو پاک روزی دی حلال غنیمت وغیرہ دیئے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ بتا دیتے ہیں ود کرو اد ان تم قلیل مستدف یاد کرو اس وقت کو جب کہ آپ لوگ مکے میں رہتے تھے آپ حضرات کی تعداد تھوڑی تھی اور مکے میں آپ کمزور شمار ہوتے تھے مکے کے کافر آپ لوگوں سے ڈرتے نہیں تھے بلکہ آپ لوگ ڈرتے تھے یہ کافر مسلمانوں کو اغوا نہ کر لیں اچک نہ لیں غائب نہ کر دیں اتنے کمزور تھے آپ لوگ فعوا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو مدینے میں جگہ دی وہ کم اور آپ لوگوں کو مضبوط کیا بناثر ہی اپنی مدد کے ذریعے وہ من الطیبات بات اور آپ لوگوں کو پاک صاف ستھری روزی دی حلال کاروبار تجارت اور غنیمت کا موقع وہاں آپ کو اللہ نے دیا لالقم تشکرون تاکہ آپ حضرات اللہ کا شکر ادا کریں یہ سورہ انفال کی آیت نمبر چھبیس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے عربی زبان میں کہا جاتا ہے الانسان عبد الحسان کہ انسان احسان کا غلام ہوتا ہے احسان کے معنی ہے اچھائی کرنا کوئی شخص آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو آپ اس کے غلام کی طرح بن جاتے ہیں نا آپ کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے تو کسی شخص نے اللہ کے نیک بندے نے آپ کے لیے نئے کپڑے لیے درزی کو دے کر سلوائے اور پھر آپ کو ہدیے میں دیے تو آپ خوش ہوں گے نہیں ہوں گے تو آپ کا دل اس کے لیے دعائے کرے گا یا نہیں کرے گا پھر وہ کوئی چیز آپ سے مانگتا ہے آپ کو یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا قرآن مجھے سکھا دیں تو آپ خوشی سے سکھائیں گے یا نہیں تو اسی کو کہتے ہیں کہ انسان جو ہے یہ احسان کا بندہ ہوتا ہے یعنی کسی شخص پر جب آپ احسان کرتے ہیں تو اس کا اثر اس پر ہوتا ہے اثر ہوتا ہے اس لیے جب وہ شخص آپ کو کوئی امر کرتا ہے آپ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو آپ خوشی خوشی اس کے امر کو مانتے ہیں جو چیز آپ سے مانگتا ہے آپ کے بس میں ہو اور شریعت میں جائز ہو تو آپ اس کو دے رہتے ہیں آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے کہ اس نے میرے ساتھ اچھائی کی تو میں بھی اس کے ساتھ اچھائی کروں اللہ جل سورہ انفال میں جنگ بدر کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد یا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ان آیتوں سے حکم فرما رہے ہیں کہ ایسا کرو اور ایسا کرو امر بالمعروف کرو نہیں عن منکر کرو اللہ کے عذاب سے ڈرو اپنی اصلاح کرو لوگوں کی اصلاح کرو یہ اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں اب آیت نمبر چھبیس میں اللہ تعالی اپنے انعامات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگ کم تھے صحابہ کرام کی تعداد کم تھی مکے میں آپ لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے آپ لوگوں کو ہر وقت پکڑے جانے کا اور مارے جانے کا خطرہ ہوتا تھا پھر اللہ تعالی نے آپ لوگوں کو جگہ دی مدینے میں اور آپ لوگوں کو طاقت پہنچائی آپ مضبوط ہو گئے آپ لوگوں کو پاک پاک روزی اور رزق دیا تاکہ آپ شکر کریں اور شکر کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں گے شکر کیا ہے اللہ کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ جو حکم آپ کو کر رہا ہے آپ اسے مانے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ احسانات کیے ہے اور انسان جو ہے یہ احسان کا بندہ ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرتا ہے تو نماز میں بھی بہت مزہ آتا ہے روزے میں بھی بہت لذت پیدا ہو جاتی ہے بیمار ہو انسان تو بھی اسے مزہ آتا ہے کہ اس اللہ کا بندہ ہوں جس نے مجھے پیدا کیا جس نے مجھے بڑا کیا جس نے مجھے آنکھیں دی ناک کان دیے اور بہت سارے انعامات مجھ پر کیے تو اس اللہ کے لیے جب انسان نماز پڑھتا ہے اور خیال کرتا ہے اللہ تعالی کے انعامات کا بہت مزہ آتا ہے احسان کرنے والے کا خیال دل میں جب آتا ہے تو اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے پھر اس کی طاعت میں مزہ آتا ہے اس کی عبادت میں مزہ آتا ہے یہ اونٹ پٹان قسم کی لوگ نماز کیوں پڑھتے ہیں چار رکعت نماز دو منٹ میں کیوں ختم ہو جاتی ہے اس لیے کہ ان کے دل میں خیال ہی نہیں ہے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اگر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اس اللہ کے سامنے کھڑا ہوں جس نے مجھے یہ انعامات دیے یہ انعامات دیے یہ انعامات دیے پھر اسے نماز پڑھنے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں اللہ کی عبادت کرنے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں اللہ کے سامنے رونے میں گڑ گڑانے میں اسے مزہ آتا ہے ایک بات آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں نماز پڑھ لینے کے بعد ہم لوگ کتنی دیر دعا کرتے ہیں آدھا منٹ ایک منٹ دو منٹ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے نام بھی میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ میں نے ان کو دعا کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے کبھی دعا کی آدھے گھنٹے تک میں نے کبھی نہیں کی ہے آدھے گھنٹے تک دعا شاید کی ہوگی اللہ ہمارے حال پر رحم کرے تحریک طالبان پاکستان پشاور اور در آدم خیل کے جو امیر تھے خلیفہ عمر منصور شہید رحمہ اللہ تعالی جو امریکی ڈرون حملے میں شہید ہوئے ان کو میں نے دیکھا ہے یہ زیادہ پڑھے لکھے ہوئے آدمی نہیں تھے لیکن دعا اس طرح کرتے تھے نماز کے بعد بیٹھ جائے کرتے تھے دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں اور لگے ہیں دعائے کر رہے ہیں آہستہ دعا کرتے تھے اپنے دل میں آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ وہ دعا کرتے تھے مجھے تعجب ہوتا تھا کہ یہ شخص کہ یہ شخص اتنی لمبی لمبی دعائے کیسے کرتا ہے ہم تو نماز کے فوراً بعد بھاگم بھاگ ایک منٹ میں دو منٹ میں جلدی جلدی میسج کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر واٹس ایپ میں مصروف ہو جاتے ہیں اور جہاں نیٹ کام نہیں کرتا وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں یہ بات میں نے استاد کے سامنے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی محبت کا نتیجہ ہے جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے سامنے منٹوں نہیں گھنٹوں نہیں دنوں دنوں اس کے سامنے بیٹھا رہتا ہے اس کی طبیعت جو ہے نہیں بھرتی بیٹھا رہتا ہے اس کے سامنے اس کو اچھا لگتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جنتی اپنی حور کو دیکھے گا دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا حتا کہ دوسری حور اس کو کہے گی اللہ کے بندے تھوڑا سا میری طرف بھی دیکھو تو جب وہ دوسری ہور کی طرف دیکھے گا اس وقت چالیس سال گزر چکے ہوں گے چالیس سال تک صرف ایک عورت کی طرف دیکھ رہا ہوگا اتنی خوبصورت عورت ہوگی وہ جنت کی چالیس سال صرف ایک عورت کی طرف دیکھتا رہے گا جب انسان کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے کسی چیز سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کو وقت کا پتہ نہیں چلتا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے آج کل کے جوانوں کو آپ دیکھیں موبائل ہاتھ میں ہے گیم کھیلتے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ دس دس گھنٹے گیم کھیلتے ہیں حتیٰ کہ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بغیر کھائے پیے گیم کھیلتے ہیں ایک دن دو دن تین دن آخر اس کے مرنے کی خبریں اخباروں میں آئی آپ حضرات کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دعا کیا کرو بہت زیادہ بہت زیادہ دعا کیا کرو دل نہ لگے تو دل لگایا کرو حدیث میں آتا ہے کہ فعل تب کو کو اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل ہی بنا لو عادت آہستہ آہستہ عبادت بن جاتی ہے کیا کہا عادت آہستہ آہستہ عبادت بن جاتی ہے عادت اور عبادت میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے آپ کوشش کریں گے کوشش کریں گے تو اللہ تعالی وہ نقطہ لگا دیں گے آپ کی عادت عبادت بن جائے گی نماز پڑھنے کے بعد آپ بیٹھے ہوئے ہیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ آپ دعا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استعن باللہ ولا تعجز اللہ سے مدد مانگو اور کمزور مت پڑو حوصلہ مت ہارو بھئی یہ تو نہیں ہوتا ہے بھائی نہیں ہوتا بس چھوڑو اس کام کو نہیں نہیں, نہیں کوشش کرو کوشش کرو دعائیں کرتے رہو دعائیں کرتے رہو دعائیں کرتے رہو دعا سلاخ المومن دعا یہ مؤمن کا اسلحہ ہے بات دیکھو کہاں سے کہاں نکل گئی اب میں بھول بھی گیا میں کیا بیان کر رہا تھا